اصحابك یا حبیب الله اللہ الصلاۃ والسلام علیك یا نبی اللہ و الیٰ آلک یا نور اللہ نويت سنت الاعتکاف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 چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز وجل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بیچتے ہیں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 واحبی و بارک وسلم حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بسرا جانے کا ارادہ کیا چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر سفر کروں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا کہ اس کشتی میں ہمارے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں کسی اور کی جگہ نہیں ہے ہم نے یہ ساری کشتی جو ہے وہ کرایے پر لے لی ہے تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بھی بٹھا لو چنانچہ اس کنیز نے مالک کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بسرا کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی موسم بڑا خوشگوار تھا میں ان دونوں سے الگ تھلگ کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں خوشگپیاں کر رہے تھے پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا دسترخان بچھایا جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے مسکین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی میرے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا کہ اب ہمیں شراب پلاؤ کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا وہ شخص شراب پینے لگا پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے میں تمہارا مہمان ہوں تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں مگر میں شراب نہیں پیوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا و از اے فونتم کنزلیمان اور جب نامائے اعمال کھولے جائیں تو اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے سارنگی باجا آلات لہو لائف سب توڑ ڈالے اور بڑے معدبانہ انداز میں میرے قریب آیا میرے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا پوچھنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناگار ہوں میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اب اگر میں توبہ کروں تو کیا رب تعلا میری توبہ قبول فرمائے گا میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا کہ بے شک اللہ عزل توبا کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ عزل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا تم اس سے توبہ کرو وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا چنا سے اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا پھر ہم بسرا پہنچے ہم دونوں نے اللہ عزل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی چالیس سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے چالیس سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا مجھے اس کا بہت غم ہوا پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے اس نے بڑی دل لبا اور آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد میرے ربل نے مجھے جنت میں بھیج دیا میں <تصفح> نے پوچھا ہے میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کے سبب ملی اس نے جواب دیا جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی تھی و از اے نصیرت اور جب نامال نام کھولے جائیں تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک نیک شخص کی رفاقت گناہوں کے دل شخص کو برائیوں کے گڑھے سے باہر نکال لائی اور یوں وہ اپنی زندگی گنا بری زندگی اس سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میری نجات اسی نیک شخص کی صحبت اور ہم نشینی میں ہے چنانچہ اس نے اسی نیک شخص سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی تاکہ اس کی برکت سے زندگی کے باقی ایام گناہوں کی نحوس سے محفوظ رہیں اور بالآخر رضا الہی کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے والا یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور گناہوں سے بچتے ہوئے سلامتی ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے کوچ کر گیا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ دنیا جو ہے یہ رنگ نسل مختلف قسم کی تہذیبوں طبقات میں بٹی ہوئی ہے ہر طبقہ ہر تہذیب ہر رنگ اور ہر نسل کا شخص خود کو معاشرے کا بہترین بہترین فرد سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے اچھا ہوں یہ تو ظاہر ہے ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی برتری کا راگ الاپتا ہے مگر یاد رہے کہ بہترین معاشرہ اچھا ماحول وہ ہے کہ جس کی بنیاد خوف خدا پر ہو جس کی بنیاد تکوا پر ہو نیکی اور پرہیزگاری پر قائم ہو جس میں لوگ اللہ ارزوجل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں جس سے تعلق رکھنے والے افراد اعلی سیرت و کردار کے مالک ہوں اگر کوئی ان کی صحبت میں آ جائے تو ان کی رنگ میں رنگ جائے تو یقیناً عقل مند کون ہے جو اس اچھے ماحول کی پہچان کرے اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اسی کا حصہ بن جائے اسی ماحول کے دیگر افراد کی طرح وہ خود بھی نیکیوں بھرے ماحول نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آمد آمد ہے آمد آمد ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں آج تیس شعبان ہے گویا آج یقینی ان کے یہاں رمضان کا چاند نظر آ ہی جانا ہے جیسے آج مدینہ پاک میں تیس شابان ہیں تو مدینہ منورہ میں آج مغرب میں رمضان کی آمد ہو ہی جانی ہے اور ہم بھی امید پہ رہے آج ہم بھی چاند دیکھیں گے ہو سکتا ہے آج رات ہمیں بھی چاند نصیب ہو جائے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں کثیر تعداد عاشقہ نے رمضان کی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ماہ کے اعتقاف والے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں ہیں کہ ماہ رمضان کیا آتا ہے نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے دوڑ لگائی جاتی ہے اور قبلہ شیخ طریقت امیرا حل سنت دامد برکات ملالیہ یہ نہ صرف خود اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے آشقان رمضان کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی صحبت کی بات ہو رہی تھی تو خوش نصیب ہیں جو عاشقان رمضان کے ساتھ ایک ماہ کا احتکاب کر رہے ہیں پاکستان میں 76 شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کا احتکاب ہو رہا ہے الحمدللہ تو یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں یہ کہ منٹ کی فرصت نہیں ہے اور دعوت اسلامی کا ایسا مبارک مدنی ماحول کہ جس نے ایک ماہ کے لیے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو مسجدوں میں بٹھا دیا اور پھر صحبت کی بات چلی ہے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آج جو یہ موضوع رکھنے کا جو ذہن تھا وہ یہی تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو گھر میں رہتے ہیں اب جیسے خواتین ہیں تو مسجدوں میں تو اتکاف نہیں کرتی ہیں مسجدوں میں نہیں آتی ہیں تو ایک ذہن بنانا ہے کہ آخر وہ کون سا کی صحبت اختیار کرے ہیں کون سا چینل سلیکٹ کریں کہ جس کے ساتھ رہ کر جس کو دیکھ کر جس کو سن کر میرے عمل میں اضافہ ہوگا مجھے نیکیوں بھری مطلب زندگی گزارنے کا مدنی ماحول نصیب ہوگا کہ یہ احتکاب جو ہوتا ہے اس کی ایسی سی بہاریں ہیں کہ ایک اسلام بھائی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی بتیس سال تقریباً عمر تھی اور اسلام بھائی کی انفرادی کوشش سے وہ فیضان مدینہ اتقاف میں آئے تھے چند سالوں پہلے ان کا کہنا تھا کہ بتیس سال ہو گئے میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا لیکن اس احتکاب کی ایسی باریں کہ نہ صرف روزے بلکہ الحمدللہ للہ پانچوں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی ہے اچھے ماحول کی برکت اچھی صحبت کی برکت تو مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمیں اگر مدنی چینل کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے صرف اور صرف مدنی چینل دیکھنے کا ذہن بنے گا اور ہو سکتا ہے کوئی کام کاج والے بھی ہوں یار ہر وقت تو مدنی چینل نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ مدنی چینل ریڈیو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں جی ہاں بہت کم آپ کا نیٹ استعمال ہوگا اور آپ ڈبل بارہ گھنٹے انٹرنیٹ ریڈیو پر مدنی چینل براہ راست سن سکتے ہیں تو آپ دنیا میں کہیں ہوں دنیا میں جہاں سیٹلائٹ سے بظاہر مدنی چینل ٹی وی پر نظر نہیں آتا لیکن آپ انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے مدنی چینل چوبیس گھنٹے سن سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کی جو شعبہ جات بنائے گئے تو ان شعبہ جات کی کارکردگی ہے کہ آج وہ آشقان رسول کو آشقا نے رمضان کو آشقا نے کو آشیقا نے کو آشقان غوث آدم کو آشیقا نے خواجہ غریب نواز کو آشقا نے داتا حضور کو آشقان اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ للہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی رغبت دلا رہے ہیں تو ذہن اگر بنتا ہوگا تو پھر یہ سب کام آسان ہے اور یاد رہے بالکل یاد رکھے کہ اچھا ماحول اپنانے والا شخص یہ نہ صرف خود فائدے میں رہتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی نفع بخشتا ہے اچھے اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے نا جب اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ بھلائی کر رہے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے تو کہتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا تو کتنا اچھا لگے گا تو یہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ شہد کی مکھی یہ دیگر عام مکھیوں کی طرح غلازت والے ماحول سے تعلق رکھنے کے بجائے اچھا ماحول اپناتی ہے یہ گندگی کے ڈھیر پہ نہیں بیٹھتی ہے یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ پھول پر بیٹھتی ہے اور پھولوں اور پھلوں کے صحبت اختیار کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہد پیدا ہوتا ہے جس سے بے شمار نفع حاصل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اچھے ماحول کی برکتیں تو پتا چلا کہ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والے افراد یہ جہاں خود قابل تعریف ہوتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی نفع کا باعث بنتے ہیں اور جو مسلمان دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے جس قدر نفع بخش ہوگا اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے چنانچہ حدیث پاک میں ہیں خیر الناس یا انفاہم لنناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے بہتر وہ ہیں جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو یہ باتوں کا سمجھ میں نہیں آتا یار یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ہم نفع پہنچائیں تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا یہ کیسی بات ہوئی تو دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کے کتاب شائع کی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ اتقاب والے جو ہے ان کتابوں کو بھی حاصل کیجیے وقتاً فوقتاً ٹائم ملے تو مطالعہ کریں اس کے صفحہ نمبر انتالیس پر 39 پر لکھا ہے کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان یہ کھیت میں حصہ دار تھے جب کھیتی تیار ہو کر تقسیم ہو گئی تو بوڑھا شخص اپنے حصے کی کچھ کھیتی کچھ اناج یہ چھپ کر جوان شخص کے حصے میں یہ سوچ کر ڈالنے لگا کہ کچھ جوان کا ہاتھ کھل جائے گا یہ جوان کو چپ چاپ ڈال دیا اس نے کیوں کیا ذرا جوان کا ہاتھ کھل جائے گا اچھا جوان اپنے حصے کی کھیتی بوڑھے شخص کے حصے میں چھپ کر ڈالنے لگا اور یہ سوچ کر کہ اس کا کنبا بڑا ہے یہ بزرگ جو ہے اس کا کنبا بڑا ہے کھانے والے زیادہ ہے چلو یار تھوڑا ان کے یہاں ڈال دو چپ چاپ ڈال دیتا تھا تاکہ یہ یہ جو ہے ان کی حاجت پوری ہوتی رہے تو جیسے جیسے وہ دونوں یہ کام کرتے جا رہے تھے گندم بھی بڑھتی جا رہی تھی اس کے دانے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ایک دوسرے کو بتائی اس وقت کے بادشاہ نے اس گندم کا ایک دانہ لے کر اپنے خزانے میں رکھوا لیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یادگار بن جائے تو ہماری سوچ ہو نا کہ یار میں ذرا سا اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ایک انوکھا دسترخان امیر علی سنت نے بیان کیا کہ ایک جگہ دعوت ہو گئی چند نیک لوگوں کی دعوت ہوئی اب دعوت میں لوگ آ گئے زیادہ روٹیاں کم تھیں اب صاحب خانہ نے ترکیب بنا کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور دسر خان پہ ڈال کے سب کو بٹھا دیں گے اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے کھانے کے دوران اب اندھیرے میں جب کھائیں گے تو سب اپنا اپنا حساب ٹٹول ٹٹول کر کھا لیں گے تو اپنا بھی برم رہ جائے گا اور کام بھی پورا ہو جائے گا خیر سب کو بٹھایا ٹکڑے ڈال کر کسی بانے سے اندھیرا کر دیا اب جب سب منہ چلتا رہا ہاتھ چلتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جب سمجھ لیا کہ سب نے کھانا کھا لیا اب چراغ جلایا کہ دستر خان کو اٹھایا جائے لیکن جیسے ہی چراغ کو جلایا دیکھ کر حیران رہ گے کہ سارے کے سارے ٹکڑے دستر خان پر یوں ہی پڑے ہیں یعنی سب نے ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیا کہ میں نہ کھاؤ میرا بھائی کھا لے تو یہ اسلام ہے یہ دین ہے ہمارا جو ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی ملے گی سعید ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی اللہ عزل اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا جس نے کسی تنگ دس آسانے آسانی کی اللہ از وجل اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی پردا پوشی کی اللہ از وجل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ از وجل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کر بھلا تے ہو بھلا کر بھلا تے ہو بھلا سب کا بھلا سب کی خیر تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے, پیارے اسلامی اسلامک بھائیوں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالی لے، اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ تم کسی کی فانی مصیبت دور کرو فانی مصیبت دنیا کی مصیبت یہ دور ہونی ہونی ہے کیونکہ دنیا ہی دور ہونی ہے تو فانی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کسی کی فانی مصیبت دفاع کرو اللہ تعالیٰ تم سے باقی مصیبت دفع فرمائے گا تم مومن کی فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ اللہ تمہیں باقی اخروی آرام دے گا کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے اور یہ حدیث بہت جامع ہے کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت میں ہی بدلہ ملے گا بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا اگرچہ کبھی دنیا میں مل جائے مفتی صاحب فرماتے ہیں جو مقروض کو معافی یا مہلت دے غریب کی غربت دور کرے تو انشاءاللہ اللہ دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں چھپے ہوئے ایب ظاہر نہ کرے بشرط یہ کہ ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو ورنہ ضرور ظاہر کر دے کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے خفیہ سازش کرنے والوں کے راز کو تشام تش ازبام کرے ظلمن قتل کی تدبیر کرنے کی مظلوم کو خبر دے دے اخلاق اور ہیں معاملات اور سیاست کچھ اور تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چندن کے ناظرین اپنا ذہن بنائے ماہ, ماہ رمضان کی آمد ہے اور ظاہر ہے اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خیرخوائی ہوتی ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ملازم ہوں گے آپ ان کے ساتھ رعایت کریں رمضان میں کچھ تخفیف کریں ان کے آرام کا کچھ خیال کریں تاکہ وہ بھی روزے رکھے آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کام سے بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے رمضان میں تھوڑا کام کم کر دیں تاکہ روزوں پر حرج نہ ہو تراوی پر حرج نہ ہو کوئی ایسے معاملات کریں کہ یہ عبادت کا نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے پھر اس میں امیر علیہ سنت دامن برکات مالیہ نے کئی حوالوں سے ترغیب دلائی کہ بعض عاشقہ نے رمضان خوب اس میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں خوب اس میں سحری افطار کراتے ہیں یقینا یہ بھی بہت کارے ثواب ہے لیکن اس میں بسا اوقات توجہ نہیں رہتی کہ مطلب کھانا جو باٹا جاتا ہے ضائع بہت ہوتا ہے امیر ہیں کہ مسجدوں میں علاقوں میں محلوں میں روڈوں پر تو افطاریوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے مرد حضرات تو سارے کھا پی کر ہیں لیکن میری مدنی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جو گھروں پر ہوتی ہیں تو کوشش کر کے ان کے گھروں پر پہنچانے کا کوئی اہتمام بنایا جائے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو. تو یوں معاشرے میں ایک اچھا ایک برکت برکت نازل ہوگی اور میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسروں کے لیے آفیت طلب کرو تمہیں بھی عافیت نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرماتے ہیں کہ دل سے خیر خواہی مطلق فرض عین ہے اور وقت حاجت دعا سے امداد و عیانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں بلکہ مال یا اعمال سے عیانت فرضی کفایا ہے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے تو اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو غریبوں کو بجائے اس مہینے میں ہم مطلب مہ... مہنگا کر دیں ہم سستا بیچنے کی کوشش کریں اللہ اس میں برکت دے گا آپ کو اب کر کے تو دیکھیں ہو سکتا ہے کئی سال آپ نے بہت زیادہ نفع کمایا ہو لیکن سال کے آخر میں آپ سوچتے رہے یار اتنا کمایا کچھ ہے ہی نہیں آپ ایک دفعہ رعایت کر کے دیکھیں ایک دفعہ مسلمانوں کی خیر خواہی کر کے دیکھیں آپ کہیں گے کہ بازاہر پچھلے سال سے کم میں نے کمایا لیکن یہ جو رقم ملی ہے نا مجھے برکت والی رقم ملی ہے تو اس طرح کے معاملات کرنے سے برکت ملتی ہے ہمارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی گنا بھلایا نہیں جاتا جزا دینے والا یعنی اللہ عزل کبھی فنا نہیں ہوگا لہذا جو چاہو بن جاؤ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کماتدین تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے حضرت علامہ ابدالروف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اچھا ماحول ہوگا اچھے لوگ ہوں گے جب مدنی چینل پر مفتیان کرام کی علماء کرام کی نگران شرا کی اور امیر علیہ سنت کی گفتگو سن رہے ہوں گے آپ بتائیں دل کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے کیسی برکتیں ملتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے مدنی منع مدنی منیا گھر کے بڑے جوان عورت مرد سب میں ایک محبت اور پیار کا ایک ماحول مدنی ماحول بن جاتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وہ بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ عزل کی یاد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والی محفلوں میں اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں مسلم شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں ہے جس میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے حلقہ بناتے اور جمع ہو کر اپنے معبود برحق کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ اس حدیث مبارک کے آخر میں نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بارگائے خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے رب عزوجل ان میں فلاں بندہ بڑا گناگار تھا وہ ان ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا یعنی وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا تو یہ جو ایک ماہ کا احتکاب کرنے والے آتے ہیں نا یہ آتے اسی لیے یار یہاں تو صحبت مرشد ملے گا زیارت مرشد ملے گی انشاءاللہ اللہ برکت مرشد ملیں گی تو بہرحال جو مدنی چینل پر ہیں وہ بھی اگر اپنا ذہن بنا لیں کیا ریس ایک ماں کے لیے مدنی چینل صرف مدنی چینل دیکھتے رہیے صرف مدنی چینل تو اچھوں کی صحبت کیا فائدہ دیتی ہے کہ اگر کوئی گناگار ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی رحمت الہی سے محروم نہیں ہوتا اور جو خدا را خاصتا برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے برے دوستوں کو کی کمپنی اپناتا ہے تو دیکھا گڑھ کہ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں بھی برا دوست اگر مل جائے بظاہر کھانے پینے کے ناگا ہوتا ہے یعنی بظاہر ہمارا روزہ ہوتا ہے لیکن روزے کی روحانیت نہیں ہوتی کیونکہ اس صحبت میں غیبتیں ہو رہی ہیں اس صحبت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے معذ اللہ اس صحبت میں فلمیں ڈراموں کی باتیں کی جا رہی ہیں گندی عورتوں کی باتیں کی جا رہی ہیں برے لطیفے سنائے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ و وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھے اور برے مصاحب دوست ہم نشین کی مثال کسوری اٹھانے یعنی خوشبو اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کسوری اٹھانے والا یعنی خوشبو اٹھانے والا تمہیں توفہ دے گا یا تو تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی یعنی اگر کسی اتر والے کی دکان پر جاتے ہیں اگرچہ ہم اس سے اتر نہیں خریدتے لیکن تھوڑی دیر بھی اگر اس کی دکان پر بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی ہمیں اور اگر کسی بٹیک والے کی دکان پہ گئے تو،, تو اگرچہ وہاں ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن وہاں کی آگ وہاں کی چنگاریاں وہاں کا دھواں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو اسی لیے کہا گیا چنگے بندے دی صحبت یارو جینے دکان تارا سودا بھاوے مُل نہ لائیے آن ہزارہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے بھاوے کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں یعنی اچھے شخص کی صحبت عطر فروش کی دکان کی طرح ہے جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثال ہے جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھے چنگاریاں اس تک پہنچی ہی جاتی ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہر صحبت اثر رکھتی ہے اچھے کی صحبت بھی اثر دکھائے گی برے کی صحبت بھی اثر دکھائے گی اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول میں ہمیں جینا نصیب کرے اور اس مدنی ماحول میں ہی مرنا نصیب کرے کیونکہ یہ مدنی ماحول تو ایسا ہے کہ اس مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبانوں پر گانے نہیں بلکہ کلمہ پاک جاری رہا ایسے خوش نصیبوں کی قبریں بھی جب کھلی تو ماشاءاللہ دیکھا گیا کہ ان کی قبر سال ہاتھ سال گزرنے کے بعد بھی کفن سلامت ہے جسم سلامت ہے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں او اچھے اچھے خواب لوگوں کو دکھائی دیے گئے کسی نے ان کو جنت میں دیکھا اور آج تک ماشاءاللہ اللہ جو ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو ماشاءاللہ ان کو ایسال ثواب کا بھی توحفہ پہنچایا جا رہا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اب یہ سوچ سن لیجئے کہ صحبت اپنانی کس کی چاہیے یعنی وہ کون ڈیفینیشن کیا ہے اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ میں صحبت کس کی اختیار کروں تو سنیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے آپ کی کتاب ہے العلوم اس کی جلد نمبر دو یعنی ٹو پیج نمبر سکس سیونٹین اس پر فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں یہ پانچ خصلتیں ہوں پانچ فائیو کوالٹیز ہوں نمبر ون عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو نمبر دو اچھے اخلاق کا مالک ہو نمبر تین فاسق نہ ہو نمبر چار گمراہ نہ ہو اور نمبر پانچ دنیا کا حریص نہ ہو یعنی دنیا کا لالچی نہ ہو تو اب اگر ایسے پر غور کرے تو ہم جن کی صحبت اختیار کرتے وہ کون ہیں ہم تو ہم تو یہ دیکھتے یار دنیا بھی بس اس کے مطلب باتیں کرنا آتی ہیں اس کو وہ اس کی باتیں ہساتا بہت ہے یار اس کی اس کی گیدرنگ میں جو ہے نا وہ بور نہیں ہوتے تو عقل جو ہے نا یہ انسان کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ بے وقوب کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ امیر علیہ سنت ایک مرتبہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے جا رہا تھا تو ایک ریچھ کو دیکھا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپا ہوا تھا وہ بڑا خطرناک انداز سے چھپا ہوا تھا اور وہ ریچھ تکلیف کے مارے جو ہے نا وہ بے چین تھا تڑپ رہا تھا اب اس شخص کو اس ریچھ پر بڑا رحم آیا اس کے پاس گیا اور بڑی کوشش کرنے کے بعد اس نے وہ کانٹا جو تھا نا وہ نکال دیا اب جیسے ہی کانٹا نکلا ریچ کو سکون ہو گیا اب ریچ نے بڑی محبت سے اپنے محسن کو دیکھا جس نے کاٹا نکالا تھا اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخص وہاں سے چلا تو ریچ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہ ادھر جاتا تو ریچ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا یعنی ریچ نے اس سے دوستی کی آفر کی اب وہ شخص جو سفر پر اکیلا تھا اس نے کہا چلو بھائی اب ریچ ساتھ ہوگا تو روپ بھی پڑے گا اپنا اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا اب چلتے چلتے چلتے جب ایک جگہ تھک گیا یہ شخص تو آرام کرنے کے لیے لیٹا تو ریچ بھی اپنے دوست کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا وہاں پر اب تھوڑی دیر کے بعد اس ریچ نے دیکھا کہ ایک مکھھی جو تھی وہ بار بار جو اس کا دوست سویا ہوا تھا اس کے ناک پر آ کر بیٹھ رہی تھی وہ نیند میں بار بار ہاتھ مارتا اور مکھی پھر اڑ جاتی بار بار آتا پھر اڑ جاتی ریچ کری چلا گیا اور اس جیسی مکھھی آ کر بیٹھتی وہ ہاتھ مارتا تو وہ بھی اڑ جاتی اب مکھھی مکھھی ہوتی ہے وہ باز ہی نہیں آتی تو بار بار ریچھ اڑاتا تھا وہ پھر آ کے بیٹھتی ہے ریچھ کو آ گیا گسا اس نے اٹھایا پتھر کہ مکھھی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے اب جو آ کر اس کی ناک پر بیٹھی اس نے وہ زوردار پتھر جو نا مکھی کو مارا اب مکھی کو تو کیا لگنا تھا مکھھی تو اڑ گئی دوست کا کام پورا ہو گیا اس دوست کا کام پورا ہو گیا تو یہ ہے بے وقوف دوست کہ یہ بے وقوف دوست جس کے پاس ہم بیٹھے ہیں یہ اگر ہمیں نفع بھی پہنچانا چاہے گا پھر بھی نفع پہنچا نہیں سکے گا کس اس کے پاس کل ہی نہیں ہے تو عقل مند ہو عقل مند وہی ہوگا جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا جو شرابے پینے والا جوا کھیلنے والا یا ہی نہ پڑھنے والا یہ مند تھوڑی ہے یعنی آپ اگر یہاں آئے مثال جو فیدان مدینہ ایک ماہ کے لیے آئے آپ رضائیاں لے کر آئے کمبل بلینکٹ نہیں بھائی گرمی ہے گرمی ہے یہاں تو بلینکٹ چاہیے ہی نہیں ہم کو پھر جو تیس دن کے لیے ایک ماہ کے لیے آئے تو سارے اسی حساب سے کپڑے لے کر آئے اسی حساب سے رقم لے کر آئے تو اگر آج ہم کہیں ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں سردی ہوگی تو بلینکٹ لے کر جائیں گے تو جہاں کا سفر ہوگا وہاں کی تیاری ہوگی نا تو عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کریں جتنا عرصہ آخرت کا اتنے آخرت کی تیاری کریں تو اب اگر ہم دنیا میں کب تک زندہ رہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں ہم تو اب بھی دعا کرتے ہیں اللہ بلگنا رمضان اے اللہ ہمیں رمضان دکھا دے بتیا صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان دکھا دے ابھی رمضان آیا نہیں ہے ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں میٹھا رمدان دیکھنا نصیب کر دے صحت اور عافیت کے ساتھ ہم دیکھیں یہ مہینہ جب ہم پائیں تو اللہ اس میں خوب عبادت کریں تو مند وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے جتنا عرصہ قبر اور آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری کرے تو جس دوست کی جس صحبت جس صحبت کو اختیار کرے وہ عقلمند ہو ہمارے مرشد عقلمند ہیں الحمدللہ، تھوڑی دیر بھی ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہمیں سنتیں سکھاتے ہیں ہمیں دعائیں یاد کراتے ہیں تو اس ماہ رمضان کی آنے کی جو تیاریاں ہیں اس میں ایک تیاری کو تو بالکل ون سائیڈڈ کر دیں کہ اونلی دعوت اسلامی مسجد میں بھی جائیں گے دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھیں گے ان کے بیانات میں بیٹھیں گے مدرسۃ المدینہ بالکان پڑھیں گے پڑھائیں گے پھر جناب علاقے میں چوک درج دیں گے اس طرح سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر خوب خوب نیکی کی دعوت کا عام کریں پھر دوسری بات جس کی صحبت اختیار کی جائے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو یعنی اکل مند اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن جب ان پر غصہ آتا ہے خواہش کا غلبہ ہوتا ہے بخری یا بزدلی غالب آ جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کی صحبت میں اختیار کر رہا ہوں وہ خوش اخلاق ہے کہ نہیں ملنسار ہے کہ نہیں ورنہ مطلبی انسان تو آپ کو پتا ہے اپنا ایک روپیہ بچانے کے لیے دوسروں کے دس روپے کا نقصان کر دیتے تو فاسک نہ ہو یعنی جو اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اس کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ نہیں کیوں اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اس کے فساد سے کیسے بچ سکو گے یعنی جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا جو اسے کھلاتا ہے اسے پلاتا ہے جس کو یہ ساری نعمتیں اس کے رب نے دی جو وہ اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے تو تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے گا تو اس لیے فاسق یعنی گناہگار کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے پھر اسی طرح گمراہ گمراہ کی صحبت اختیار نہ کی جائے کہ وہ خود گمراہ اور بدبخت ہے جو اس کی صحبت میں رہے گا اس کو بھی گمراہ اور بدبخت کرے گا تو اس سے دور رہا جائے اور اس زمن میں بزرگوں کے کئی اقوال ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر تاکید کی کہ جناب آپ دیکھیں کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس سے دین سیکھ رہے ہیں یہ ہے کون عالم ہے اہل حق ہیں کون ہیں ان کا بیان سننے کی علماء اجازت دیتے ان کی کتابیں پڑھنے کی علماء اجازت دیتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھنے کی علماء اجازت دیتے نہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی سے بھی پوچھ لیا نہیں لائن آف ایکشن بنائیں اپنی کہ کس سے ہمیں بات کرنی ہے کس سے ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کو مسائل پوچھنے آن لائن دارالفتحل سنت سے رابطہ کریں نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں ویب سائٹ پر نمبر دیے جاتے ہیں آن لائن اس پر مطلب کیے جاتے ہیں مدنی چینل پر باقاعدہ اس کے سلسلے ہوتے ہیں دعود اسلامی نے کتابیں لکھی سب کچھ کیا آپ بس اسلامی مدنی ماحول میں آ جائیں ان آپ کو ہر چیز یہاں پر ملے گی انشاءاللہ اللہ پھر فرمایا کہ دنیا کا حریث نہ ہو یعنی ایسے شخص کی صحبت بھی اختیار نہ کریں کیونکہ وہ اگر لالچی ہوگا تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا تو بہرحال میرے پیچھے بھی تھے وہ پیارے پیارے اسلائم بھائی ہو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے علماء کی مجلس کو اختیار کرو اور اپنے زانوں انہیں کے سامنے بچھائے رکھو کیونکہ دل حکمت سے زندگی پاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے زندگی پاتی ہے تو الحمدللہ روزانہ اصر کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 6 بجے یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا امیر علیہسنت سوالات کے جوابات دیں گے پھر مناجات دعا کا سلسلہ ہوگا استار ہوگا پھر تراوی کی نماز کے بعد تقریباً گیارہ بجے روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا تو آپ تمام اسلائم بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین تو مکمل طور پر مدنی چینل سے وابستہ رہیں الحمد ایک بہت بڑے سلسلے برائے راست ہی کیے جا رہے تاکہ اس کی برکتیں ہم پا سکیں اللہ تعالی آنے والا ماہ رمضان بخیر و آفیت ہمیں نصیب فرمائے اور جب اس ماہ رمضان کو ہم پائیں اللہ اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ شاء اللہ وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا جمعہ کی اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکی حاصل کیجیے اذان کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے جو موزن کہے وہی جواب دے دیں آپ کا اذان کا جواب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا جل امین صلی اللہ